جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ سب سے رکھنے کی مشق کرنی کیونکہ سب سے کیولہ جب تک اس کو رکھنے کی مشق نہ ہو اس وقت تک اس کو کوئی فائدہ نہیں کل ایک مہوا نے رکھ لیا تھا لیکن یہ کام ہر ساتھی کے کرنے کا ہے تو اس کے لیے ایک تو سورج کا ہونا ضروری ہے آج سورج ابھی چھپا ہوا اس کو پتا چل گیا کہ نے یہ کام کرنا سورج آ جائے گا تھوڑی دیر بعد لیکن اس سے پہلے ترقی یہ بنائی گئی پہلے تو میں طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ میں کیا تھا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کل جو سافٹ ویئر بتایا آپ کو اکثر سات کے پاس کچھ ہے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں سن مون یہ پلے اسٹور سے مل جائے گا پلے اسٹور موبائل میں ہوتا ہے جس کے پاس ہے اس کو پتا ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے لے بھی نہیں سکتا اور مفت میں ملتا ہے پیسے, بھی, پیسے نہیں <laughs> تو یہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر دے گا اس کے بعد اس میں جیسے ہی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو جب کھولیں گے سب سے پہلے اس میں سیٹ کرنی پڑتی ہے لوکیشن اس کی سیٹنگ ہے سیٹنگ ایسے سی بنی نظر آئے اس کو آپ ملک کریں گے نا تو سامنے को سے آپشن آ جائیں گے اس میں ایک آپشن لوکیشن کا ہے لوکیشن اس کو ہم عربی میں بھی کر سکتے ہیں عربی زبان میں بھی کام کرتا ہے اور انگریزی میں بھی عربی میں بھی اگر کسی کو عربی آتی ہے تو وہ عربی والے استعمال کر دیں اگر عربی نہیں ہے تو پھر انگریزی زبان استعمال کر لیں لوکیشن میں جب جائیں گے تو اس کے نیچے بہت ساری اپشن آئیں گے اس میں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی فہرست میں موجود جو شہر ہیں اگر آپ کا شہر بڑا ہے تو اس کی فہرست میں موجود ہوگا ہر ملک کے انہوں نے آٹھ دس شہر دیے ہوئے ہیں تو اگر بڑا شہر ہے تو اس میں خود موجود ہوگا اگر بڑا شہر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے نیچے اپشن ہے تین تین ہیں یا دو ہیں ان میں سے ایک اپشن ہے جی پی ایس کا جی پی ایس لکھا ہوگا بی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم گلوبل پوزیشننگ سسٹم ایک ہے تو جی پی ایس والے کے جب آپ انگلی ماریں گے تو وہ ایک سامنے ونڈو کھل جائے گی ایسے کر کے ادھر جی پی ایس لکھا ہوگا اور ادھر لکھا ہوگا ہے ہے اگر آف ہیں تو اس کو جی پی ایس کو آن کر لیں اور ادھر مختلف قسم کے آداد آئیں گے اور کدھر ایک ایسے بار سی بنی بنے گی وہ سرچنگ کرنا شروع کر دے گا سرچنگ کر کر کے جب وہ سیٹلائٹ سے رابطہ کرتا ہے اوپر آسمان میں موجود سیٹلائٹ سے ان سے رابطہ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا موبائل کس جگہ موجود ہے جس جگہ وہ موجود ہوتا ہے تو اس کی اس کا طول الضد یہ دونوں چیزوں کو لے لیتا وہاں سے وہ لینے کے بعد آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کو میں محفوظ کر لوں سیو کر ادھر سیو کا آپشن آ جاتا ہے تو آپ اس کو انگلی مار دیں گے سیو کر لو تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے اب آئندہ یہ اس لوکیشن کے مطابق کام کرے گا جس جگہ آپ موجود ہیں اس طول اور ارض کے مطابق یہ کام کرے گا جبھی آپ سیٹنگ کر لیں گے اپنی تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ جس کا جو پہلا سفح ہے اس پہلے سفے میں چار آپشن آپ کو ملیں گے ان میں سے ایک قطب نما بنا ہوا دو آخری جو دو ہیں تو اس میں جو کتب بناوا ہے कंपास लिखा हुआ कंपास टू डी थ्री डी कंपास टू डी ऊपर लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो उसको अगर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे मालूम देने दे देगा बहुत सारी उसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है इबला बैरिंग बैरिंग वो वही इबले की असंत है जो हमने निकाली थी وہاں سے یعنی شیمال سے ہم نے نکالی تھی ایک سو پانچ اشاریہ دو آٹھ ایسے دیش ہیں اور ادھر سے وہ نکل دی تھی ایک سو اور دو سو چون اشاریہ کچھ سات ایک یا سات دو جو بھی ہے جتنی بھی ہوگی تو اس قبلہ بیرنگ میں وہ دو سو اشاریہ سات ایک وہ لکھا ہوگا یہ ہمارا قبلہ بیرنگ ہے फिर इसे नीचे आ जाए जाएंगे यहां एजिमत लिखी हुई हैजिमत ये सूरज की उस वक्त की असंत होगी जिस वक्त अभी आप देख रहे हैं उसको जो भी वक्त हुआ है उस वक्त की संत होगी यह अभी इस वक्त कौन चल रही है एक सौ इकतीस تو یہ ابھی سورج کی اسمت ہے سورج ایک سو اکتیس ایک سو اکتیس کا مطلب سورج کہاں ہوگا شمال سے یہ بربے یہ سو سو تیس اکتیس ادھر کہیں ہو گئے ٹھیک ہے یہاں کہیں سورج بڑھ گئے تو اب ہم نے جو کام کرنا ہوگا کہ یہ دو چیز ہماری مدد باقی اس کی ضرورت نہیں ہے کریں گے کہ کیبلا بیرنگ سے یہ عزمت منفی کریں گے کیبلا بیرنگ سے عزمت منفی کریں گے پہلے تو آپ یہ کر دیں کہ کوئی دودھ جیسے آپ کو نظر آ جائے تو اس میں سیدھی لکڑی کھڑی کریں لکڑی کھڑی کرنے کے بعد ہت لگا لیں اور جیسے ہی ہت لگائیں فوراً دیکھیں کہ عزمت کیا جیسے ہت لگایا اسی وقت دیکھیں کہ عزمت ہے کیا مثل, ابھی میں نے ختم لگایا سائے کے اوپر اور عزمت تھی 132 یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کتنی عزمت ہے پھر میں اس اسمت کو منفی کرتے اس بیرنگ سے کیونکہ یہ ہو جائے گا کبلا بیرنگ مائنس سن ازمت تو برابر ہو جائے گا کتنا آئے گا جو بھی آگے ایک سو بیس درجے آگے مثلاً تو اب یہ جو خط آپ نے کھینچا ہوگا یہ جو خط کھینچا ہے اس کے اوپر ڈی رکھیں اور یہ جواب اگر آیا ہے مثبت میں جیسے کہ یہاں مثبت میں آئے گا مسبت میں جواب آیا ہے تو اس کو کلاک وائز آگے دے جائیں ایک سو بیس درجے ڈی رکھ اور شام کو گرمی کے زمانے میں آج کل تو نہیں گرمی کے زمانے میں آپ کی عظمت شام کے وقت میں بڑھ جائے گی اس سے دو سو چون سے مثلاً تین سو بھی ہو سکتی ہے جب تین سو ہو جائے گا تو پھر آپ کا جواب جو ہے منفی میں آئے گا تو پھر آپ اس کو الٹا لے جائیں گے ایسے جو جتنے درجے کا فرق ہو اتنا الٹا لے جائیں گے کیونکہ وہ گرمی کے زمانے میں ہوگا ابھی سردی کے زمانے میں نہیں تو اس طرح آپ اس کو جتنے درجے جواب آ رہا ہے اتنا آپ کلاب وائز اس کو آگے لے جائیں جب آگے لے جائیں گے تو وہ آپ کا آئین ایک قبلہ بن جائے گا وہ قبلہ بن جائے گا جو یہ کبلا ہے اب اس قبلے کے اوپر آپ نبے درجے کے خط کھینچ کے سب بنا لیں بس یہ آپ کی مسجد تیار ہے مسجد نہیں جیت یہ مسجد تیار مسجد بنانے میں تو پیسہ لگے گا اس میں بھی پیسہ زیادہ نہیں لگے گا موبائل لینے کے ضرورت ہے دوبارہ دہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہمیں اس میں ملیں گی ایک ملے گا کبلا بیرک اور دوسرے ملے گا سن ایزمت کبلا بیرک اور سن ایزمت یہ دونوں ایک ہی پٹی میں اوپر نیچے لکھے ہوئے ہیں سن سے اوپر کبلا بیرک لکھا ہوا اور دو تین لائنیں نیچے چھوڑ کر ایزیمت لکھا ہو زرد رنگ میں پیلے رنگ میں ایزیمت لکھا ہوگا تو قبلہ بیرنگ آپ لکھ لیں اپنے پاس کاپی پر وہ تو ہمیشہ ایک ہی رہے گا لکھ لیں یہ یاد کر لیں آپ کی مرضی ہے اور سن عظمت جو ہے یہ لمحہ بلحہ بدلتی رہتی ہے جس وقت آپ یہ سی جی کھڑی کر کے اس کے سائے پہ خط کھینچیں جس وقت اسی وقت کی آپ عظمت دیکھ لیں اس کی عظمت کیا ہے اس وقت جتنی عظمت ہوگی اس کو منفی کر لیں قبلا بیرنگ سے جتنی عظمت ہو اس کو منفی کر لیں گے قبلا بیرنگ سے جو جواب آئے تو آج کل وہ عزمت ہی ہوگا منفی نہیں ہوگا گرمی hmm. کے زمانے میں جب شام کو قبلا رکھیں گے تو ہو سکتا ہے منفی بھی ہو جائے <coughs> تو جو جواب آئے اتنے درجے آپ اس خط کو بھی رکھ کر یہ جو سایہ کے اوپر خط تھا اس کو ایسے بھی رکھ کے तने दर्जे यहां से आगे रहे है उसको मतलब यहां आपने निशान लगाया और इसको ऐसे बना दिया तो अब जो खत खींचेंगे आप यह होगा संत की बुलट हत क्योंकि आप आपने वजह अभी संत थी उसकी एक सौ पैंतीस और हमारा ट्रिगुलर वैल्यू है दो सौ चौवन سو پینتیس والے خط کو دو سو چوبن تک لے جانا آپ نے گھما کرنا اسے دو سو چوبن تک لے جانا تو دو سو چوبن تک لے جائیں گے تو خود کبلا بن جائے گا وہی بس یہ طریقہ ہے آم سادہ ساتھ پھر یہ جو آپ خط لگا دیں سمتھے کبلا والا اس کے اوپر نبے درجے کا زاویے کھینچ یہ نبے درجے کا تو یہ بن یہ بن بس اتنا سا کوئی اشکار تو نہیں اس میں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ جی ضرورت ہوگی سامان کی ایک تو ڈی کی ضرورت ہوگی ڈی بڑی ہونی چاہیے بالکل چھوٹی ڈی جو ہے نا وہ اچھی نہیں رہتی یہ ایسی بھی ہو یہ تو بہت کم ہے آپ یہ تو خود بنوائی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے بنوائی بھی نہیں ہے یہ تو بنائی ہوئی ہے ایسی تو نہیں ملے گی آپ کو کہیں سے دنیا میں کیونکہ ایک ہی بنائی تھی تو باقی جو ہے نا وہ اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں ایسی بنوا سکتے ہیں اور نا صاحب سے رابطہ کر کے تو بنا بھی سکتے ہیں پینا فلیکس نکالا تھا پہنا نکال کر پھر اس کے اندر یہ سوراخ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق سارا کام کیا تو یہ تو ایک ہو سکتا ہے اس سے چھوٹی جی بازار میں ملتی ہے سات انچ آٹھ انچ نو انچ دس انچ اتنی جی ملتی ہے بازار میں بلکہ لاہور سے ہم نے تقریباً کتنی انچ والی بیس انچ والی بھی خریدنی تھی اس جتنی ہی ہے پلاسٹک کی جتنی ٹی ہمیں مل گئی تھی ایک تو وہ بھی میں خرید کے لے گیا تھا لیکن یہاں نہیں لا سکا وہ اس کو رکھنا بڑا مشکل ہے پلاسٹک کی ایک آدمی اٹھائے گا تو نازک سی ٹوٹ جاتی ہے اتنی تقریباً وہ ڈی ہے مل جاتی ہے لیکن وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو وہ اگر نہ ملے تو یہ چھوٹی جی مل جاتی ہے, ہے, ہے بازار سے اتنی سی جی ہوتی ہے اس میں چل گا کام چل جائے گا احتیاط کے ساتھ نشان لگائیں لیکن نشان جو ہے وہ آپ پینسل سے لگائیں پتلی باریک پینسل سے اگر آپ نے شروع سے مارکر سے نشان لگایا تو وہ مارکر تو خود گویا کہ اتنا سارا موٹا ہوتا ہے نا تو مارکر سے نشان لگانے میں خطا کا زیادہ امکان ہے اس لیے باریک پینسل سے نشان لگائیں پہلے اور اسی سے زاویہ بنائیں زاویہ بنانے کے بعد اب مارکر سے اس کو موٹا کر لیں اب تو مسئلہ شروع میں آپ باریک میں نشان لگائیں اس میں دریات جو ہے ناپنے کا طریقہ بہت آسان سا ہے کہ اس کو اس خط کے اوپر جو لکیر ہے لائن ہے جو آپ نے سایہ لگایا ہوگا یہ مثلاً سایہ کا خط کھینچا ہے اس کے اوپر کوئی ایک نقطہ بنا لیتے پہلے ایسے اس سے پہلے نکتا بنا کے दरमियान में क्रास वाली जगह होती है इसको इस नुक्ते के ऊपर रखते हैं फिट करते हैं इधर यहां पर ऐसे और ये वाली साइड इधर खत के ऊपर और ये वाली साइड इधर खत के ऊपर फिट कर लेते हैं लाइन सीधी होगी तो आ जाएगा सीधी नहीं होगी दुख नहीं ये ऐसे कर दिया ये वाइया इधर लगा दी ये वादी इधर फिट कर दी रज करने के बाद फिर आपने आगे की तरफ जितने दर्जा हैं आगे की तरफ लेने आगे का मतलब क्लाक वाइज ना क्लाक वाइज ये होता है इधर ही एंटी क्लाक वाइज है इसमें दोनों निशान लगे हुए हैं दस बीस तीस चालीस पचास ये भी लगे हुए इधर से दस बीस तीस भी तो आपने क्लाक ऐसे लेने जैसे घड़ी जा रही है तो इधर से बस एक में लेने जाता हूं تو یہ سو ہو گیا دس ہو گیا ایک سو بیس ہو گیا ایک سو تیس اس ایک سو تیس پہ میں یہاں پر نشان لگاؤں گا ایسے جب نشان لگا دیا پھر اس کو اس نشان کے ساتھ ایسے بنا دوں تو یہ جو ہے کہ یہاں سے یہ ایک سو تیس درجے کا زاویہ بڑھا دیا ہے تو آپ کا مطلب اگر یہ سورج کے سب کا حق تھا اور اس سے ایک سو تیس کا واغیہ کا فرق نکلا یعنی دو سو چون سے آپ نے کچھ منفی کیا ایک سو تیس نکلا تو اس پہ آپ ایسے آگے لے جائیں, جائیں گے ایک سو تیس درجے بس یہ آپ پھر کبلا بن جائے گا اس کے کی اوپر پھر نبے درجے کا بنا دیں گے نوے درجے کا چاہے آپ ایسے بنا دیں اس کو رکھ کر تب بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس گوڑیاں ہیں تو اس سے آپ کرا دیں تب بھی جائیں دیں یہ ہو گے یہ آسان ہے جنوں کی مسئلہ نہیں ہے بادل مزید گہرے ہو گئے ہمیں ایسے نظر ہے کچھ کچھ در ہے ایک چیز کی ضرورت ہوگی ڈی کی دوسری آپ ضرورت ہوگی سائیں لینے کے لیے اس کے لیے دو آلات بنائے ہوئے ہیں حضرات میں ایک وہ چمٹا سا بنایا ہوا ہے اور ایک وہ لکڑی سے کھڑی کی ہوئی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں میسر تو رسی لے لیں سال وغیرہ جو ہوتا ہے لے لیں یہ رسی میں نیچے اینٹ وغیرہ باندھ لیں تو بھی نیچے سیدھی لٹکے گی یہ جو لکڑی میں کھڑی کرنی ہو زمین پر تو یہ کھڑی کرنے میں مسائل ہوتے ہیں کیونکہ کھڑا کرنا اس کو سیدھا کھڑا کرنا ضروری ہوگا اگر تھوڑی ترسی میں میری ہوگی تو سایہ بھی چڑا ہو جائے گا تو فائدہ نہیں ہے بالکل سیدھا کھڑا کرنا ضروری ہوگا اس کو سیدھے کھڑا کرنے کے لیے لیبل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہوتا ہے مستریوں کی پاس وہ پھر چیک کرتے ہیں کم از کم تین جانب سے چیک کرتے ہیں پھر جا کے سیدھا ہوتا ہے ورنہ نہیں اس کو کافی محنت والا کام لیکن اگر کسی کو تجربہ ہو تو جلدی بھی کر لے گا تو اس کی بجائے اگر ڈوری لٹکا جائے یا رسی لٹکا جائے تو وہ آسان ہوتا ہے وہ خود لیول ہوتا ہے اس میں لیول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ اگر ہو جائے ایسے لٹکر ہے اور لٹک کے جب ہل ہل کے ہل ہل کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا تو اب سمجھو کہ وہ بالکل سیدھا ہے اس کو لیول چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس رسی کا سایہ آپ لے رسی کا سایہ بھی لے سکتے ہیں یہ جو کھڑا کیا ہوا ہے لوہے کا سریا اس کا سارا بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو ایک گبدوتو سا بنایا ہوا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا خاص طریقہ ہے وہ جب خاص طریقہ اوپر سامنے آئے گا تو پھر پتائیں گے اوپر والے پائپ میں صرف روشنی نیچے جاتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے تو ان میں سے کوئی چیز ساتھی کم از کم دو دو تین دن کی جوڑیاں بنائیں اور ہر ساتھی اپنے طور پر یہ کام کریں اگر اپنے ہاتھ سے کرے گا تو پھر بعد میں آسانی رہے گی یہ والی گارڈ ہے گرے گی صحیح ہے ببو ہے یہ والی گارڈ بھی اس طرح کی آپ بنوا بھی سکتے ہیں لیکن یہ مہارت کے ساتھ بنانی پڑتی ہے ایسے اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہے والی راگ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کو نیچے فنش سیدھا ہوگا تو یہ بھی سیدھی کھڑی ہوگی اگر نیچے فش لیول نہیں ہے تو یہ بھی سیدھی ٹڑی ہو جائے گی اس طرح کی راک بنوانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بنوانی ہے تو پھر وہ اس طرح کا چمٹا سے بنوا یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس کو آپ دائرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کی اس کو سیدھا کھڑا کر کے اور اس کے دائرہ بنا دیں کسی طرح لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے مرکز کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو یہ اختن میڈ یہ خود ایجاد کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سورج بس اس جانب گئے تو اس کی یہ والی سائڈ سورج کی طرف کرتے ہیں سورج کی طرف کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو اوپر اٹھاتے ہیں ہنستے ہنستے اور اس کو ایسے پورا ایسے مٹھی میں پکڑتے ہیں اس طرح ایسے پکڑ کے اس کو اوپر اٹھائیں گے جب سورج کے سامنے اس کا جو سایہ ہے اس کا سایہ ایک پائپ کا سایہ نظر آئے گا آپ کو نیچے جیسے مکر اٹھائیں گے تو پائپ کا سایہ اگر اس نیچے والے راڈ کے اوپر پڑ رہا ہے تو ٹھیک اگر نہیں پڑ رہا تو پھر اس کو آپ ایسے سیدھا کر لیں ادھر ادھر کر کے تاکہ سایہ اس کا اس نیچے والے اس راڈ کے اوپر آ جائیں جب اس کے اوپر آ جائے تو اوپر آجا, اوپر گے تو سایہ اس چلتا ہوا کو پیچھے آنا چاہیے لیکن اس راڈ نیچے والے پائپ کے اوپر آنا چاہیے ابھی اسے نیچے اتر جائے گا سمجھوں کہ سیدھا نہیں ہے جڑا ہو جائے وہ جیسے جیسے بھکم اٹھائیں گے وہ اٹھاتے جائیں اور ایسے اس کو گھماتے جائیں تاکہ وہ شاید اس کے اوپر چلتا ہوا ہے جب اس کے اوپر چلتا ہوا آئے گا تو ایک لفحہ ایسا آئے گا کہ یہ راڈ بالکل اوپر والا پائپ ہے یہ سورج کے سامنے ہو جائے گا اور ادھر نکلے گی اس طرف سے اور یہاں ایک نشان بن جائے گا دودھ کا نشان ادھر بن جائے گا اور اس کو پھر آپ چودہ سال کا ادھر ادھر کر کے وہ واضح کر لیں نشان تو واضح نشان ہو جائے تو سمجھے کہ یہ سورج کے بالکل سیٹ میں ہے اصل سورج کی طرف رخ کرنا مقصود ہے نا تو اس کا سورج کی طرف رخ ہو گیا جب سورج کی طرف رخ ہو گیا تو اس کا جب رخ ہو گیا تو نیچے ہونا جو ہے وہ اس کے نیچے ہی ہے اس کا بھی رخ سورج کی طرف ہی ہے تو پھر آپ یہاں تک کھینچ لیں چاہے ادھر کھینچ لیں ادھر کھینچنے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہاں پر خط کھینچ لیں ادھر جو تھت کھینچنی ہے تو وہ آپ کا سائے کا نشانہ آ گیا اور دیکھ لیں کہ سورج کی سمت کیا ہے اس کو پھر بیرنگ سے منفی کر لیں جو کیوبلر بیرنگ کا یہ کیوبلر بیرنگ سے منفی کریں جو جب آپ ہوتے ہیں درجے اس کو آگے دیں بس یہ طریقے کا ہے اس کا تو ساتھ اپنے اپنے گروپ بنا لیں اور اس کے پاس موبائل ہے ہر موبائل والا اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے اور اوپر چلے جلتے ہیں دور ان شاء نکل آئے گی کسی وقت بھی ان کے لیے بھی دور نکلے فوراً نشان لگا لیں جی. کوئی ہم اس کے وقت آؤٹ کر لیں اور پھر اس کو بنا کے دیکھیں بلا کی طرف بنتا ہے چلیں گے جی؟ پرنجو ہر ساتھی کا مزید ایک منٹ ضرور بنے کرے گا تو تل. اپنے ہاتھ سے کرے دوسرے